السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمر سمعت سعيد بن جبير قال سمعت بن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم ملاق الله حفاتا عراتا مشاتا غرلا قال سفيان هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شعور نفسنا ومن سيئات أعمالنا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 سلحان کا لا علم لنا ما علامہ علم طنا ان کا انتہ علیم الحکیم ربش راہ علی سودری ویسر علی عمری واحد من السانی یفقہ قولی اما بعد جو حدیث آپ نے سماج فرمائی یہ باب الحشر کی دوسری حدیث ہے تیسری حدیث ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ہے جو باب الحشر یا باب کیفر الحشر اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود جو ہے وہ حشر کا وبا ہونا لوگوں کا جمع ہونا جمع ہونے کی کیفیتیں اور پھر وہاں سے عمومی فیصلوں کا صادر ہونا یہ چند موضوعات امام بخاری کے پیش نظر ہیں جو حدیث صاحب نے آج سنی ہے عبداللہ بن عباس کی روایت سے رضی اللہ عنہ اس میں لوگوں کے جمع ہونے کی کیفیت یہ حشر جو ہے یہ سب پر وبا ہوگا کوئی مسا نہیں ہے اور سب کی کیفیت کیا ہوگی چنانچہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سمیٹ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے ان نقم مولاک اللہ بے شک تم اللہ تعالی سے ملنے والے ہو خفاتن عورتً مشاطً غرلا خفات یہ جمع ہے حافی کی جس کا معنی ننگے پاؤں اورات یہ جمع ہے آری کی جس کا معنی ننگے بدن اور مشات یہ جمع ہے معاشی کی جس کا معنی پیدل اور غرلن یہ آغرل کی جمع ہے جس کا معنی بغیر خت نہ کیا یہ چار کیفیتیں ہوں گی ہر شخص کی جو میدان محشر کی طرف آئے گا ایک تو وہ ننگے پاؤں ہوگا جوتا تک نہیں ہوگا چاہے دنیا میں کتنا ہی مالدار ہو سرمایہ دار ہو مگر قیامت کی درست کی یہ حالت ہوگی کہ بالکل ننگے پاؤں آئے گا اور دوسرا ننگے بدن کوئی لباس جسم پر نہیں ہوگا اور بالکل برہنا آئے گا دنیا میں چاہے کتنا ہی یہ سرمایہ دار ہو اور مالدار ہو لیکن بالکل خالی ہاتھ اور ننگے بدن آئے گا اور مشاذن پیدل کوئی سواری ساتھ نہیں ہوگی جو اس باب کی پہلی حدیث ہم نے پڑھی کہ لوگ جو عشر کی طرف بڑھیں گے ان کی تین قسمیں ہوں گی ان میں صحت قسم ان لوگوں کی جو اونگنیوں پر سوار ہوں گے اور اونٹنیاں بہت سے لوگوں میں تقسیم ہوں گی تین میں چار میں دس دس میں باری باری بیٹھیں گے اور یہاں اس حدیث میں مشاہدن پیدل آنے کا ذکر یہ کوئی تعارض نہیں ہے وہ حشر قیامت کے قبرق ہے جو علامات قیامت میں سے ہے یہ پہلا حشر جس میں لوگوں کو ایک جب اکٹھا کیا جائے گا اور یہ شام کے ہر زمین ہوگی اور وہیں قیامت قائم ہوگی اور یہاں جس حشر کا ذکر ہے یہ قیامت کے دن کا ہے جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ میدانِ معاشرے کی طرف آئیں گے بالکل پیدل اور غرلن لن بغیر خدنا کے جیسے پیدا ہوئے تھے رب العزت نے دنیا میں جب لوگوں نے انکار کیا بعد بعد الموت کا قبروں سے اٹھائے جانے کا اور پھر اسی احساس پر قیامت کا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی بھلا جو لوگ مر جائیں وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ان کے جسم سڑ چکے ہوں گے مٹی بن چکے ہوں گے تو کیسے ان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہوگا تو اللہ پاک نے فرمایا کما بدانہ دو کہ جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہم اسی طرح لوٹائیں گے تمہیں ان انسان جو پیدا ہوا تو ننگے پاؤں تھا اور ننگا بدن تھا اور بغیر خطنہ کے تھا اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کام کہ تمہیں جب ہم جمع کریں گے میدان مشرم میں قیامت کے دن تو تم اسی خلقت پر ہوگے جس خلقت پر دنیا میں آئے تھے جواز نہیں ہوگا جوزے نہیں ہوں گے اور حتیٰ کہ دنیا میں جب تمہارا ختمہ ہوا اور یہ تھوڑا سا چمڑا تمہارا کاٹا گیا پھینکا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی لائے گا اور جیسے انسان پیدا ہوا خطنہ کے بغیر اسی طرح اس کو اٹھایا جائے گا جو اس کی قدرت قابل ہے اگر دنیا میں آپ کے اعضا کٹ گئے تو قیامت کے دن وہ اعضا آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے دنیا میں بہت سے لوگ اپنے اعضا دوسروں کو عطیہ کرتے ہیں کسی کو آنکھ دے دی کسی کو گردہ دے دیا تو قیامت کے دن وہ آنکھ اور وہ گردہ آپ کے ساتھ لگا ہوگا اور بالکل جس خلقت میں آپ پیدا ہوئے اسی خلقت میں اٹھائے جائیں گے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تم کہاں کہاں شک کرو گے سورہ قیامہ میں را نے یہاں تک بتا دیا کہ حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ ہاتھوں کی انگلیاں انگلیوں کے پورے اور نشانات اور خطوط وہ سب بھی ویسے ہوں گے جیسے دنیا نے میں یہ اس کی قدرت کامل ہے یہ سارا اظہار کیوں کیا تاکہ ان امور کو پڑھ کر ہمارا اس کی قدرت پر ایمان بڑھ جائے اس کی توحید پر اکان بڑھ جائے اور یہ چیز انسانوں کے لیے انتہائی منفرد کا باعث ہوگی جس قدر رب اعلیٰ کی قدرت پر یقین ہوگا ایمان ہوگا رب تعلیٰ کے اسماعت سے فوادر افعال پر ایمان ہوگا اسی قدر اللہ کے رضا میں اضافہ ہوگا اور بندے کا عمل مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور اخروی کامیابی میں ایک بہت بڑا کردار بندے کے پختہ عقیدے کا جو سارے امور اللہ نے بیان کیے ہم ان پر ایمان لے آئیں اور اس کی قدرت کاملہ پر یقین کر لیں تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی غذا کا باعث ہوگا قخر کی کامیابی کا راستہ ہموار ہوگا کیونکہ وہ کامیابی بہت زیادہ عقیدے پر منحصر ہے اور عقیدے میں دراڑ آ جائے تو بڑی سے بڑی نیکی قابل قبول نہیں ہوتی اِنوا علاق الشین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے جب تعلق بلّا کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ کے افعال کی بات ہوگی تو سب سے پہلا یقین اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اگر وہ سمے ہے ہر چیز سننے پر قادر بصیر ہے ہر چیز دیکھنے پر قادر پیدا کرنے والا تو وہ خلق پر قادر تخلیق پر قادر مارنے والا مارنے پر قادر دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے والا بالکل قادر ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے تو جس قدر اس قدرت پر یقین ہوگا اسی قدر عقیدے کی پخت کی قائم ہوگی اور پختہ عقیدے پر مضبوط عمل کی اساس قائم ہوتی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اسے کھجور کے درخت سے تعبیر دیا سب سے مضبوط جڑ کھجور کے درخت کی ہوتی اور اس کا درخت کتنا اونچا چڑھتا ہے یہ عقیدے کی پخت ایک کا نتیجہ ہے جڑوں کی مضبوطی عقیدے کی مضبوطی اور پھر اس درخت کی بلندی یہ عمر صالح کا آسمان کی طرف بڑھنا اور چڑھنا تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ شریعت کی ایک سماحت اور احسان ہے ہم پر کہ یہ خبر ہمیں دی خبر بڑی خطرناک ہے کہ تم قیامت کے دن برہنا اٹھو گے اور بغیر جوتوں کے اٹھو گے اور بغیر خطنا کے تو بغیر خطرہ کے جو ہمیں خبر دی گئی تو اس کی قدرت کاملہ کا اتنا اظہار ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کپڑا چمڑے کا جو آپ کے جسم سے کاٹ کر پھینک دیا گیا جب قیام کے جناؤ کے وہ ساتھ لگا ہو گا کہ اللہ تعالی کی قدرت جس پر ایمان اور یقین ہم سب کو ہونا چاہیے کال جی. سفیان کے بیچ میں ہے نا سفیان کا قول کہتے ہیں کہ حاضہ مماند النبن عباس نے سلم نبی ص یہ حدیث ہم ان حدیث میں شمار کرتے ہیں جن کو عبداللہ بن عباس نے نبی علیہ السلام سے خود سنا یہ حدیث کو میں شمار ہوتی کیونکہ عبداللہ بن عباس کیا فرمار ہے سمیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیونکہ عبداللہ بن عباس نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے خود سنی سفیان نے یہ بات اس لیے کی کہ نبی اسلام کی وفات تک عبدالبی رباس چھوٹے بچے تھے بالغ نہیں ہوئے تھے اور جو انہوں نے بے تحاشا علم امت تک منتقل کیا وہ ساری باتیں نبی اسلام سے سنی نہیں انہوں نے بلکہ صحابہ سے سنی کباڑ صحابہ سے سنی اور آگے بیان کی جن کو ہم مراثیل صحابہ کہہ سکتے ہیں ان یعنی صحابہ کی مرسل روایت کرتا ہے حدیثیں عبدالبر عباس نے بعض ایسی حدیثیں بھی روایت کی ہیں جو ان کی پیدائش سے قبل کی تھی یہ انہوں نے دیگر صحابہ سے سنی اور آگے بیان کی تو نبی اسلام سے بھی بہت کچھ سنا اس لیے انہیں محدثین ان چیزوں کو الگ کرتے ہیں جنب عبد الله بن عباس کا سماع اللہ کے پیغمبر کے ثابت ہے۔ یہ حدیث دیون احادیث میں ہے جو خود عبد بن عباس نے نبی اسلام سے سنی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو أن سعيد بن جبير ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاق الله حفاة عراة غرا یہ حدیث وہی ہے جو پیچھے گزری اس میں صرف ایک اضافہ علم ہمیں یہ دیا گیا کہ بن نواز فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے حدیث ممبر پر بیان کی جنہیں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ صحابہ کو درس دے رہے تھے اور آپ ممبر پر تشریف فرما تھے تو یہ بات آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمائی یکتب و عدل ممبر ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ انکم نقم ملاق اللہ ہے حفاظاً عراظاً غرلا کہ بے شرط تم کو ملنے والے ہو ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختمہ کے جی. قال حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن المغیرت بن النعمان عن سعید بن جبیر عن ابن عباس نبی اللہ عنہما قال قام فین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال إنكم تحشرون حفاثا عراثا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول الله إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح بھی بن کی روایت سے ہے اور اس کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ پیچھے گزر چکا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ, سمحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کہ میں نے نبی سے سنا ہاں قامفین قام حسین قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یک تو رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گئے ممبر پر ہمارے درمیان آپ تشریف فرما تھے پھر آپ ممبر پر چڑھ گئے ایک خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی کہ انکم نقمون خفاطن اور غرلہ کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے قیامت کے دن ننگے باؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اور آپ نے استشہاد قرآن کی آیت پڑی کما بدانہ اول خلطن عید ہو جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا ویسے تمہارا اعادہ کریں گے کہ تم دنیا میں آئے بالکل برہنا بدن ننگے باؤں آئے بغیر خطنہ کے آئے قیامت کا حشر بھی اسی طرح ہوگا تمہیں اسی طرح اٹھایا جائے گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور دنیا میں برآمد ہوئے آپ نے استشاہدن یہ آیت پیش کی جس میں اللہ رب العزت کی قدرت کامنا کا اظہار ہے جس پر ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قاضر جو خبریں اللہ نے دی اللہ کے رسول نے دی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اللہ ہر شے پر قاضر اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے آگے نبی علیہ السلام نے ایک اور خبر دی قیامت کے حوالے سے جو ابراہیم خلید اللہ علیہ اللہ کی فضیلت کا مظہر ہے فرمایا کہ بین اب الخلاء کے یق سا یوم ابراہیم تمام مخلوقات میں سب سے پہلے جسے لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے انعبد الخلائق ان تمام خلائق میں تمام مخلوقات میں پہلے یقصہ جسے پہنایا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن وہ کون ہوں گے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. یہ آپ نے خبر دی قیامت کے حوالے سے جس پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں جو خبر دے دی اس خبر پر ایمان اور یقین یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے ورنہ جو آخرت پر ایمان وہ مکمل نہیں ہوگا جو ایمان کے چھ ارکان ہیں اور ایک رکن آخرت پر ایمان لانا ہے یہ مکمل کب ہوگا جب ہر اس خبر کو مانا جائے جو خبر اللہ رسول نے دی قیامت کے حوالے سے اور اگر کسی بھی خبر کا انکار کرو گے تو ایمان بالیوم الاخر مکمل نہیں ہوگا اور جب مکمل نہیں ہوگا تو کوئی آپ کے ایمان میں دراڑ آ گئی تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا سانچہ ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا برہنا اٹھے گی اور یہ بھی ایمان ہے کہ سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم علیہ السلام کو مہیا کیا جائے گا اور ان کو پہنایا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے بہنا کیا گیا تھا جب ان کو آگ میں ڈالے جانے کا پروگرام بنایا گیا اور کفار ایک بڑی بڑھکتی ہوئی بھاری آگ تیار کر بیٹھے انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ آگ کے قریب ہم کیسے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کے لیے اس قدر اس میں شدت تھی حرارت تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا اب آپ جلا کر لی اب پھینکو آ کر کیسے پھینکو گے تو قریب آنا ممکن نہ ہو اب یہ شیطان جو انسان کا دشمن ہے یہ آیا مشورہ دینے کے لیے اور اس نے منجلی کا مشورہ دیا جیسے ٹوپ کا گولہ پھینکتے ہیں جو دور جاتا ہے اس طرح کا ایک آلہ تیار کرو اس آلے میں لٹا کر یہ توپ کے گولے کی طرح آگ میں پھینکو چنانچہ منجنیق تیار کی گئی اس میں ابراہیم اسلام کو لٹایا گیا اس منجنیق کو استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہی پھر شیطان دہین پہنچ گئے اس وقت ان پر فرشتوں کا بوجھ ہے تمہارے سارے وسائل مل کر بھی کامیاب نہیں ہو سکے گے اور فرشتوں کا بوجھ اس وقت تک ہے ان کے لفافت اس, اس وقت تک ہے جب تک ان کے بدن پر لباس ہے ان کو بے لباس کر دو تو فرشتے ہٹ جائیں گے اور پھر پھینکنا ممکن ہوگا چلا چی ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتارا گیا اور اس کے بعد کفار ان کو آگ میں پھینکنے میں کامیاب ہوئے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنہ ہونے والی شخصیت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ اپنے مندوں کے اعمال کا بڑا قدردان ہے جناچ اللہ رب العز قیامت کے روز ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا یہ لباس فخر سب سے پہلے پہنائے گا ان کے اس عمل کی قدردانی کرے گا کہ ان کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے برہنا کیا گا اور برہنا ہونا پڑا تو اس خبر پہ ہمارا ایمان دوسری خبر نبی علیہ السلام نے یہ دی جس کا تعلق حشر کے میدانی سے وہ ان سیو جا مالمن امت میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا فیوح ان کو پکڑا جائے گا ذات درا دھر حالانکہ وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے نانا مال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کو پکڑا جائے گا فعق میں کہوں گا یا رب بے اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اندر بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کس قسم کی بذات جاری کی نئے طریقے ایجاد کیے نئے راستے کھولے اپنے لیے و سننے سے ہٹ کر آپ نہیں جانتے فورا فاد العبد السوال اس وقت میں کہوں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ قیام کے دن کہیں گے وہ کن تو علیہم شہید المعدم تو فی ہے کہ اللہ میں ان پر نگران تھا جب تک ان کے بیچ میں رہا فن ماتب فیثنی کن تو انتم علی بس جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگران ہوا وہ انت اللہ شہید اور بے شک تو ہر شہر پر گواہ ہے ان تو ادب ہوں فن ایگوا اگر ان کو آزاد دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں وہ ان تقرر رہ اور ان کو بخش دے فن کا انتر عزیز الحکیم تو بے شک تو بڑا ہی غالب حکمت والا قوت والا اور حکمت والا طاقت والا اور حکمت والا ہے تو نبی اس موقع پر وہی الفاظ دوہرائیں گے جو اسلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے فیوقال غالو مرتدین آقاب ہے اس وقت آپ کو خبر دی جائے گی کہ یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہوتے گئے دین اسلام سے منرب ہوتے گئے اور اپنے ارتضاد پر قائم رہے تو حدیث نے خود سراہت کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں ایک تو ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ ایک حدیث میں اسیحابی حاوی تصغیر کا زیرہ ہے اسیحابی اسیحابی یعنی یہ تصغیر کا سیرہ ان کی قلت تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا ان کی ابتدا کی خبر مردد ہو گئے تھے تو یقیناً قبوب و صدیق رض ہو جو خلیفہ بنے تو بہت سی خارشوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا کچھ لوگوں نے زکاط کا انکار کر دیا اور کچھ لوگ جو رابست سے دیہاتی جن کے دلوں میں ایمان راسک نہیں ہوا تھا وہ مرتد لوگ نبی اسلام کے انتقال کے بعد انہوں نے ارتظار کا راستہ اختیار کر لیا اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے پہ کے دور میں اسلام تو لائے لیکن آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے بعض اللہ سے مراد منافقین لیے ہیں کہ منافطین ان اسلام قبول کر کے بظاہر اپنے آپ کو ندی اسلام کی جماعت میں شامل کرنے والے لیکن حقیقت میں ان کے دل اسلام سے دور تھے اور جس بوز الناک کا اظہار انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں چند مٹھی بھر جو بیغمبر اسلام کی وفات کے بعد مرتد ہوئے یا زکوٰۃ کے منکر ہوئے یا ان کی جو عداوت و نفاق ہے پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد کھل کے سامنے آ گیا گرفتار کر لیا جائے گا اور اللہ کے پیارے ہیں. ہیں تب آپ کو خبر دی جائے گی کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا حرکتیں کی اور کس طرح دین سے منحرف ہو گئے یہ چند وہ لوگ جن کا تعدق آرام سے ہے اور یہی قیامت کے دن اس طرح پیش ہوں گے ان کو پکڑا جائے گا اور انہی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے خبر دی باقی صحابہ جو نبی اسلام کے جان نبی نبیر کے ساتھ رہے ساتھ جنگیں کی جہاد کیے الاولون اور پھر مہاجرین پھر انصار جن کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ان کی تاریخ اور توثیف کی کہ قرآن کس کی کتاب ہے اللہ رب العزت کی اگر اللہ کے علم میں ہو اور ہے اس کے علم میں ہر شے ہے کہ انہیں مرتب ہو جانا ہے تو اللہ ان کو کہے گا غلیہ فاعض غلیہ مفرحم نقد رضی ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہے یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ جنتی ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں یہ تو اللہ کے علم پر نقص ہوگا اگر پیغمبر پر اسلام کی یاد تھا صحابہ کو مراد لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تو ان کے کامیاب ہونے کی خبریں دے رہے ہیں ایک مقام پر ان تینوں اقسام کا ذکر کیا انصار کا مہاجرین کا اور بلین جاؤ اندر ہیں اور تینوں کی تعریف اور توصیف کی یہ تو تعریف اور توصیف کرنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ رزت ہے وہ اللہ جو عالم الغیب میں شہادہ ہے ہر چین اس کے حجم ہے تو اگر یہ لوگ مراد ہوں اللہ صلی اللہ تعالی کا علم نہیں تھا نعوذ باللہ والد ہو جائیں گے دین اسلام سے منحرف ہو جائیں گے پھر ان کو یہ سرٹیفکیٹ کیوں دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے یہ لوگ جن بکر نے پھر الجنہ عمر و پھر جن عثمان پھر جن علی جن عائشہ صدیقہ ردرن ہے ان کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ ہی پھر دنیا بل آخرت کہ یہ کی بیوی دنیا میں بھی اور آخرت میں یقیناً اس سے مراد وہ چند لوگ ہیں آرا دی جو پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد مرتد ہوئے جن سے ان کے صدیق رضی رحم نے قتال کیا مانی نے ثقافت سے کتال کیا مرتدین سے تطال کیا تو انہی لوگوں کے سدیش میں ذکر ہے جی قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارف قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاتا عراسا غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض جی یہ حدیث اس تعلق بھی قیامت کے حشر سے ہے اور پہلے گزر چکی ہے یہ جی سیدہ عیش صدیقہ رضی عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا تو شدون عراۃ حفاظن کہ تم اٹھائے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے میدان معاشرے میں ننگے بدن ننگے قوم اور خطنہ کے بغیر یہ حدیث بار بار گزر چکی یہاں اضافہ ایک نئے علم کا ہے کم المومن سید عائشہ صدیقہ رضی النحر انہوں نے سوال کیا کہ جب بھی ایک برہن شخص کا ذکر آئے گا اور کئی افراد کا اور کئی اشخاص کا ذکر آئے گا یقیناً جو غیرت کا تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ لوگ یہ دوسرے کو دیکھیں گے اور یہی بات سیدہ عائشہ سے دیتا پاہرہ ماہرا رضی الحا کے ذہن میں آئی جب تمام لوگ برہنا اٹھیں گے تو پھر تو فقور تو یاسود اللہ اور رجال و نصاؤ یم زور کہ مرد اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے جب برہنا ہوں گے اور یقیناً یہ سوال آنا چاہیے ایک خاتون کی حیا کا تقاضا ایک خاتون کی غیرت کا تقاضا جو خاتون اپنے پردے کی اپنے صدر کی اور اپنے عزت کی حفاظت کرنے والی یقیناً یہ سوال پوچھنا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورتیں برہنہ اٹھائی جائیں گی برہنہ جمع کیے جائیں گے تو پھر مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور رجاع نصاؤ بعضهم الى رو کہ مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے فائشہ صدیقہ رضی اللہ عنح کا یہ سوال جو ہے یہ ان کی ایک حیا کا اور ایک غیرت کا مظہر ہے نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا المر و من کا کہ ایسا معاملہ بڑا سنگین ہوگا بڑا سنگین ہوگا شدید اور ہولناک ہوگا کہ لوگ کی دوسرے کو دیکھیں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی اپنی فکر ہوگی کامیابی کی فکر ہوگی جہنم سے بچاؤ کی فکر ہوگی اپنی آخریت کے بارے میں ہر بندہ سوچتا ہوگا تو معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ دائیں بائیں کون ہے کیا اس کی حالت ہے کیا اس کی کیفیت ہے اس سے لوگ غافل ہوں گے کوئی اہمیت نہیں ہوگی اس قدر یہ آست کا سنگین معاملہ اور بعض حدیث میں نبی رحلام نے سورہ عبس کی آیات کی طرف توجہ دیا کہ ان آیات کو پڑھ کے دیکھ فائدہ جا کے سوق یوم یہ فکر المرن سی ہی وہ اب وسوا کے بل ہی و بنی لکھر شیر جب یہ چیخ آئے گی اور سور پھونکا جائے گا اور یہ ہولنا چیخ برآمد ہوگی جو لوگوں کے کلیجے پھاڑ دے گی اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے لوگ ہوش میں آ کر میدانِ معاشرے میں جمع ہوں گے انسان بھاگے گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر اپنی ماں کو چھوڑ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور شوہر کو چھوڑ کر اور کیا ہوگا شن یعنی ہر بندے کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ حالت دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی دوسروں کی نہ پرواہ ہوگی نہ سوچ ہوگی حتیٰ کہ بندہ دائیں بائیں جھانکنے کی سگت نہیں رکھے کہ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں اس قدر قیامت کی ہول اس پر ساری ہوگی اور یقیناً یہ دن انتہائی مشکل انتہائی مشکل فضال ہے کہ یوم, یوم عصیر بڑا ہی مشکل دن ہے بہت ہی مشکل ان نہ زلزلہ تو ساحل عظیم یہ قیامت کی ہول ناکیاں قیامت کا زلزلہ ایک شعی عظیم ہے جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے تو اس قدر خولنا کی تاریخ ہوگی کہ انسان دائیں بائیں کے بارے میں سوچنا تو گیا دائیں بائیں جھانکے گا با میں نے کون ہے اور کس حالت اور کس کیفیت میں ہے تو اللہ ایشد نے سوال کیا جو مبنی پر حیا تھا ایک خاتون کی حیا کا تذانہ یہی تھا کہ یہ سوال کرتی انہوں نے کیا اور اللہ کے پیارے کے انبر ضلع میں اس سوال کے جواب میں جو ہم کو علم دیا یقیناً وہ علم آصف کی تیاری میں مددگار ہوگا کہ مرد ہوں عورتیں ہوں برہنا ہوں یقیناً لوگ جانتے ہیں دائیں بائیں لیکن قیامت کا معاملہ اس قدر سنگین ہوگا اس قدر حولناک ہوگا کہ لوگ دائیں بائیں جھانکیں گے ہی ہر بندے کو اپنے نفس کی فکر ہے اپنی جو ہے وہ فکر میں ڈوبا ہوا کھویا ہوا اور انتہائی پریشان حال بعض اوقات دنیا میں کوئی انسان کسی سنگین معاملے میں گرفتار ہو جائے تو اس کو دائیں بائیں کی ہوش نہیں ہوتی یہ تو آسر کا معاملہ کس قدر کو سنگین ہوگا تو کیسے انسان جھانکے کے دائیں بائیں کون ہیں کس کی فکر کریں گے جہاں بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا ماں کو چھوڑ دے گا ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیں گے بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی نفسی نفسی رہا ہوگا تو عمر ممین کا یہ سوال بڑا اہم اور تین تھی اور اللہ کے پیارے بے کا جواب ہمیں آصرت کی فکر کی طرف آمادہ کرتا ہم اس دن کا سوچیں جس دن اتنی ہاؤ ناکی ہوگی کہ برہن برہنا ہونے کے باوجود مرد عورت, عورتوں کو نہیں دیکھیں گے عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی اپنی ہی فکر ہوگی اپنی حالت کی فکر ہوگی تو پھر اس دن کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے کئی فتح اگر اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن کی ہولناکی سے کیسے بچ سکو گے جس دن حولاکی کو دیکھ کر کرب کو دیکھ کر اور شدت کو دیکھ کر ایک دو پیتا بچہ گوڑا ہو جائے حالانکہ بچے کے احساسات کیا ہوتے ہیں مگر وہ بچہ بھی قیامت کے دن کی, کی حولاکی کا احساس کرے اور مارے فکر کے مارے پریشانی کے اس پر بڑھاپا تابل ہو جائے یہ خبریں ہمیں کیوں دے گی ڈرانے کے لیے آخرت کی فکر دیگر اور پھر نبیجت آخرت کی تیاری کے لیے ایمان سے ڈر جاؤ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ اللہ تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے جب باخبر ہے تو سب کا حساب لے گا ہر عمل کا حساب لے گا یقینا یہ ہولناک منظر اور امام بخاری کا یہ باب حشر کے بارے میں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قیامت کے دن کی اور اس موقع پر معاشر کی اس وقوف کی گھڑی کی تیاری کریں اور سوچیں اور اعمال صالحہ کا وہ ذخیرہ تیار کریں جو آفت نکام آنے والا ہے۔ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى زاد الرحلة یارجر بیشک سب سے بہترین زاد الرحلة وہ تقوا ہے۔ وانا حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غنبر قال حدثنا شعبہ عن ابي اسحاق عن امر بن ميمون ان عبد الله يقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبه فقال اترضون ان تكونوا ربع أهل الجنه نعم قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنه قلنا نعم قال اترضون ان تكونوا شطر اهل الجنه نعم قال اني لارجو ان تكونوا شطر اهل الجنه وذلك أن الجنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة جی یہ حدیث عبد اللہ بن مسعود عنہ کی روایت سے ہے اور ان کے شاگرد امر بن محمود ان سے تو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عبداللہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدنا معنبی یہ صلی اللہ علیہ قبر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک قبر ایک خیمے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فقال آپ نے فرمایا رب اہل جن کیا تم راضی ہو جاؤ گے کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہو جتنے اہل جنت ہیں ساری امتوں کے ملا کر جمع کیے جائیں تو تم ربڑ ثابت ہو ربڑ ظاہر ہو یہ تمہاری تعداد اہل جنت کی تعداد سے ایک چوتھائی ہو خود من ہم نے ارض کیا کہ جی ہاں یقیناً یہ بات خوشی کی ہے اور اطرون اہل جنت کیا تم راضی ہو گے کہ تم ایک تہائی جنتی بن جاؤ ان تمام اہل جنت کو اگر جمع کیا جائے ملایا جائے تو اس امت کی تعداد ایک تہائی ظاہر ہو ایک تہائی ثابت ہو قلعہ ہم نے ارض کیا کہ جی ہاں یقینا یہ خوشی کی بات ہے اعلیٰ فرمایا ولبی نفس و محمد انجو انتقون اور نصف اہل جنت مجھے قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ و کی جان ہے مجھے امید ہے ان و نصف اہل کہ تم اہل جنت کے آدھے ہو یعنی تمام امتیں جنت میں داخل ہوں گی اور تم بھی داخل ہوگے اگر سب کو جمع کیے جائے اور گنا جائے تو تم نصف ہوگے اہل جنت کی یعنی جو آدھی پاگات تمہاری ہوگی آدھی تعداد تمہاری ہو تو یہ حدیث یہاں تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہے کہ اس امت کے یعنی آدھی تعداد یعنی جو اہل جنت ہے ان میں سے آدھے اس امت کے ہوں گے اس امت کی فضیلت اور دیگر ان کو جمع کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو اور بڑا حادی ہے کی ایک روایت میں جو ہےسلیم ہے ان کی تعداد دو تہائی ہوگی بلکہ بخاری مسلم کے حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں سفر جنتوں کی ایک سو بیس کتارے ایک سو بیس سفے ہوں گی جنتوں کی ایک سو بیس لمبی ہوں گی وہ ان حضر امن سمان اور یہ امت اسی صفوں پر ہوگی تمام اہل جنت کو قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا ایک سو بیس قطاریں ہوں گی جن میں سے اسی کتابیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں اور باقی چالیس کتاریں تمام عموم سابقہ تھیں تو ایک سو بیس میں اسی کتارے یہ دو تہائی بنتی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تہائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس تعداد کو بڑھا دی جو پہلے نصف تک تھی اب اس کو دو تہائی فرما دیا یقیناً امت محمدیہ کے لیے ایک شرف کی بات ہے امت محمدیہ کے افراد بھی زیادہ ہوں گے اور ان افراد میں اسلام قبول کرنے والے بھی بقیہ امتوں کی بنسبت زیادہ ہوں گے آگے نبی اسلام نے ساتھ فرمایا بزاری کا اندر جنت لات نفس و نفس لینا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے کفار داخل نہیں ہوں گے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ سابقہ امت ہے تو بے شمار ہے یعنی سابقہ امت ہے ہزاروں کی تعداد میں اور یہ امت تو ایک ہی ہے تو پھر اس امت کی تعداد زیادہ کیوں ہوگی اس لیے کہ جنت میں مسلمان داخل ہوگی سابقہ امت ہے ان کی تعداد بے تحاشہ تھی امتیں بھی بے شمار تھی مگر اسلام قبول کرنے والے بہت تھوڑے تھے آپ دیکھیں نا نو السلام نے لگ بھگ ایک ہزار سال نو سو پچاس سال اپنی امت کو توحرین کی دعوت دی لیکن قبول نہیں کی بعض روایتوں میں اسی کی تعداد کا ذکر اور باقی روئے زمین پر سارے لوگ کافی مشرق تو کفار زیادہ ہوں گے جنت میں نس مسلمہ داخل ہوگا نفس سے مبنا جو صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان صاحب اسلام جنت کا داخلہ انہیں نصیب ہوگا جو بات اللہ کے نبی نے کی وہی بات خلاد نے کی من منجوشری بلاہ فقد حرم اللہ علیہ جنت جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس کو حرام کر دی یہی بات نبی السلام فرما رہے کہ جنت میں صرف نفس مسلمہ داخل ہوگا مشرق داخل نہیں ہوگا کافر داخل نہیں ہوگا صرف اسلام والا شخص داخل ہوگا ایمان والا شخص داخل ہوگا تو وہ صادقہ امت بے شمار تھی ہزاروں کی تعداد میں تھی اور ان کی افراد بھی لاکھوں کروڑوں تھے مگر اسلام کو عبور کرنے والے بہت تھوڑے لوگ تھے نبی رمضان کو معروف حدیث جو صحیح بخاری میں متعدد مقامات پر مذکور ہے اس میں آپ نے میدان معشر کا نقشہ جو ہے وہ کھینچا فرمایا کہ میں کیا مجھ کے دن دیکھوں گا بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک رقط چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی بیس پچیس افراد کی اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دو افراد ہوں گے اور بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک شخص ہوگا اور بعض نبی ایسے ہوں گے جو اکیلے ہوں گے کوئی ان کے ساتھ نہیں عمر خباج اجاوت دیتے, دیتے دیتے لیکن لوگوں نے مان کے نہیں بھی تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ امت اہل جنت کی دو تہائی ہوگی ایک سو بیس میں اسی کتارے امت محمدیہ کی ہوں گی سولہ اور باقی چاردارے بقیہ سارے انبیاء سابقین کی امتوں کے ہوں گے ان کی تعداد تو بہت تھی مگر اسلام قبول کرنے والے بہت بڑے لوگ تھے آگے کیا فرمایا تم فیر اہم شر کے اللہ کا شاعر بیگار جتنے مشرقین ہیں اس امت کے سابقہ امتوں کے ان سب کو جمع کیا جائے تو تمہاری تعداد ان مشرقین کے مقابلے میں کتنی ہوگی جیسے ایک سیاہ رنگ کے بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتے ہیں ایک دو سفید والے شہر کی سعودار پھر جن سے سور یا پھر سرخ رنگ کے بیل کی جلد پر جسم پر ایک سرخ سیاہ بال ہوتے یعنی ایک بیل ہو سرخ رنگ کا اس کی جلد پر ایک سیاہ بال سمجھو کہ وہ جو باقی بال ہے سرخ وہ مشرقین ہیں اور ایک سیاہ بال وہ ماحد ہے یا اگر وہ سیاہ رنگ کا بیل ہے اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہے تو سمجھو کہ وہ جو سیاہی ساری بالوں کی سیاہ رنگ کے بال وہ تعداد کفار کی ہے مشرقین کی ہے اور اس کے مقابلے میں جو ایک موقع اور مومن اور صاحب سنت جو ایک بال ہے وہ تناسب ہے سارے مشرقین کے مقابلے میں تو نویر اسلام نے یہ نقطہ واضح فرمایا آشکارا فرما دیا کہ جنت میں نف سے مسلے ماں جائے گا اور نفو مسلمہ کی تعداد بہت کم ہے دنیا میں مشرقین زیادہ ہیں دنیا میں کفار زیادہ ہیں دنیا میں غلط راہوں پر چلنے والے زیادہ ہیں اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی حق ہاں کو تعداد پر نہ ہو رہا ہے بلکہ دلیز پر اللہ تعالیٰ کی وحی کے وزن کے ساتھ ہو رہا جائے وہ مسئلہ کتاب و سنت جس کی تصدیق اور تعین کر رہے ہیں وہ حق ہے چاہے اس کو ماننے والا ایک شخص ہو اور وہ مسئلہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس کو ماننے والی پوری دنیا ہو وہ حق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اکثریت کی تخلیق کی ہے تردید کی اور قلت کی حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا اگر آپ اکثریت کی پیروی کرو گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے فرمایا کہ ولیکن اکثر نازلہ ہمیشہ اکثریت کی تفنیحی اکثریت جو ہے لوگوں کی حق کو ناپسند کرنے والے اکثریت نہ شکر لوگوں کی اکثریت نہ جاننے والے لوگوں کی اور بہت کم بندے شکر گزار بہت کم بندے اسلام اور ایمان اور توحید کو قبول کرنے والے تو اس حدیث کا تقاضا جو بڑا ایک ظاہری ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اہل حق کی تعداد کیا ہے تناسب کیا ہے ایک سیاہ رنگ کا بیل ہو اور اس کے جسم پر ایک سفید بال ہو سمجھے گو ایک بال ایک بال با وہ اہل حق ہیں وہ مواقع ہے اور باقی سارے جو سیاہ بال ہیں مشرقین اور کفار ہیں تو اس ایک بال کی ان بالوں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے کیا تناسب بنتے ہیں کیا نسبت بنتے ہیں تو کبھی کثرت کثرت القلت پر حق کو نہ دوڑا جائے ہمیشہ حق کا معیار دلیل ہونی چاہیے ہم نے شروع میں کہا کہ یہ حدیث جناب عبداللہ بن مسعود کی روایت سے ہے اور ان کے شاگرد امر بن محمود العودی ہیں اس لیے کہ امر بن محمود العودی نے ایک بار ایک اشقال جناب عبداللہ کے سامنے پیش کیا اشقال یہ تھا کہ وقت پر نماز پڑھ لو اور اگر آپ کے حکام نمازوں کو ریٹ کریں تو اپنی نماز وقت پہ پڑھ لو ان کے ساتھ اگر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لو تاکہ بے نماز ہونے کا آپ پر فتویٰ نہ لگے لیکن اس نماز کو سفر کی نیت سے پڑھو عمر بن محمود العودی نے کہا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو نماز باجماعت ہو وہ نفر کی نیت سے ہو اور جو تنہا ہو وہ آپ فرض کی نیت سے پڑھیں حالانکہ جماعت کی حوصلہ صحیح شریعت نے کی ہے اور وہ اکثریت کے ساتھ ہماری نماز ہے تو جناب عبداللہ نے فرمایا کہ امر میں تمہیں بڑا فقیر سمجھتا تھا مگر تم نے یہ کیا سوال کر دیا جماعت کس چیز کا نام ہے الجماعت اضا تم کا حق برا تم کا جماعت یہ ہے کہ حق تمہارے پاس ہو خو آپ اکیلے کیوں نہ تو وہاں چونکہ نماز آپ وقت پر پڑھ رہے ہیں حق آپ کے ساتھ آپ اکیلے ہیں اور باقی آپ کے سامنے لوگ نمازوں کو لیٹ کر رہے ہیں جس میں وقت کا حاکف بھی ہے تو ان کا لیٹ کرنا اگر کہ وہ کثرت ہے تعداد میں ہے پوری جماعت ہے ایک طرف ہے مگر ان کا معاملہ حق پر نہیں ہے آپ وقت پر پڑھنے ہیں اکیلے پڑھنے رہے ہیں آپ حق پر ہیں تو جماعت حق کا نام ہے جماعت تعداد کا نام نہیں ہے راجا نبی اسلام کی حدیث اپنے ظاہر کے ساتھ ایک کھلی حقیقت اور دلیل ہے کہ قلت وہ حق کی ہوتی ہے اور کثرت مشرقین کی ہوتی ہے وہ مایو افسر و بلّاہ اللہ رشرق ایمان لانے والے ایمان کا دعوی کرنے والے بھی ان کو آپ کٹو لیں تو افسریت آپ کو مشرقین کی ملے گی تو کبھی حق کا پیمانہ تعداد نہ بنا بلکہ حق کا پیمانہ دلیل قرار دو دلیل تاکہ حق واضح رہے اس میں کوئی خلط مرض نہ ہو دوسری چیز اس میں نا حق کا اعتباس نہ ہو یہی حق کا ایک تمیز ہے کہ حق ہمیشہ لکھ ہوا ہوتا ہے اور اس کو باطل کے ساتھ ملانا فکس کرنا یہ حق کے مزاج کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دفرما دے اور ہمیشہ حق بات کہنے کی اور حق اپنانے کی توحیق دفرما دے الق کا حق کر برس فاضر ورث الفتحا اس بات کی ایک حدیث باقی بچی ہے اور اس کے بعد جو اگلا بات ہے اس میں بھی یہ حدیث دوبارہ آ رہی ہے انشر کل یہ دونوں حدیثیں پڑھ لیں گے ب توحفیق وید و صلی وسلم نبی اللہ باوصلی باوصلی محمد واحد عالیہ وصحب ہی واہد ہی